رب شراہلی صدری ویسلی رب ضدنی علما ان نالمسلم والمسلمات ادھر سے ہے بزرگوں تیسرا حکم ہے برائے مومنین مومنین کے لیے نو احکام آئیں گے تیسرا حکم برائے مومنین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 تو یہ حکم سالے سائے برائے مومنین بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں نمبر دیتے جاؤ ان المسلمین نمبر ایک بالمومنین نمبر دو میرے عزیز اسلام اور ایمان کا فرق آپ نے پڑا ہے اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہوتا ہے نماز روزہ حجذک اور ایمان کا تعلق ہے عقائد قلبیہ سے دل کی تصدیق دل کے عقائد اس کا نام کیا ہے ایمان اور ظاہری اعمال کا نام کیا ہے اسلام یہ اس وقت ہے جب اسلام اور ایمان آپس میں مقابل ہو ادھر مقابل ہے نا لیکن اگر اکیلا کہو کہ فلاں آدمی مسلم ہے تو مسلم کے ساتھ وہ مومن بھی ہوگا اور اگر کسی کو کہو یہ مومن ہے تو مومن کے ساتھ مسلم بھی ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں اعتقاد ہو ظاہر عمل نہ ہوا ہوں گے آج میں یہ تقابل کے بعد یہ مان کر رہے ہیں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 اس کے اندر صبر کے تینوں قسم آ جائیں گے صبر الطاط صبر المصیبت صبر انلباثیت والخاشین اولخواشات یہ نمبر کتنی ہے جی چھ آجی کرنے والے مرد عاجی کرنے والی عورتیں اس کے اندر مطلق توازو بھی آ جاتی ہے اور نماز کے اندر خوش و آ جاتا ہے سب کچھ ساتواں جی والدین والمت صدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں اس میں تمام صدقات آ جاتے ہیں نافلہ بھی اور صدقات واجبہ بھی وسوائے مین ا وسائے روزے دار مرد روزے دار عورتیں کتنا نمبر ہے جی اور اس میں بھی روزے سب آ گئے فرائض بھی نوافل بھی بلحافین افروج نمبر نو اور حفاظت کرنے والے اپنی شرم گاہوں کی مرد اور حفاظت کرنے والی اور یہ نمبر کتنی ہیں جی دس ذکر کرنے والے اللہ کو بہت مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں مقصد یہ ہے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 ثمرہ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے بخشش کو اور اجر عظیم کو وما کان بلا کے بعد تمبی بر ترک اطاعت پہلے اطاعت کا ثمرہ بھی آپ نے سنا ہے لیکن اب ترک اطاعت پہ تمبی ہے جو اطاعت نہیں کرتا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 کہ اپنی بہن کا نکاح کر دو حضرت زید کے ساتھ جو حضور کے مو تک غلام تھے حضور کے پیارے بھی تھے متمنا اس نے عرض کیا حضرت زید تو غلام رہ چکا ہے زائد کیا رہ چکا ہے غلام تو ہم قریشی لوگ اس سے عار کرتے ہیں تو عبداللہ بن یاش نے بھی عار کیا زینب کو پتہ چلا اس نے بھی عار کیا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 نہیں ہے حضرت اس کو سمجھاتے میاں روک کر طلاق دینی اچھی چیز نہیں ہے مناسب نہیں طلاق دینی روک کر سک اس کو میں سمجھاؤں تو بھی ٹھیک رہے نرم نر نر نر گوش ہے کرو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ زائد مجبور ہو گئے کس پہ طلاق دینے پہ اب زینب کو مل گئی طلاق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 متمنا بنایا ہوا تھا اور عرب کے لوگوں کی عادت تھی کل پڑھا تھا نا کہ متمنا کو کس قدر درجہ دیتے تھے حقیقی بیٹے کا سمجھے اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کا سمجھتے تھے حرام چاہے طلاق بھی دے دے تو حضرت پھر ڈرتے تھے اس بات سے کہ بڑی شہرت ہو جائے کہ بری کہ دیکھو جی کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ محمد نے نکاح کر لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اس غلط رسم کو توڑا جائے اللہ کا منشا تھا اس غلط رسم کو توڑا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ یہ غلط رسم مشہور ہے اور لوگوں کے اندر یہ عمل جو ہوتا ہے نا غلط طریقے پہ عمل ہے نکاح نہیں کرتے اللہ کا منشا تھا کہ نکاح ضرور ہو تو اللہ تبارک وطال نے خود آڈر کر دیا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 یہ عورت نے کھانا پکایا اس کو مہواری تو نہیں تھی اس نے تو نماز نہیں پڑھی ہوگی ارے تیری بیوی روزانہ ٹی وی دیکھتی ہے مولوی تو اس کا تو کھانا کھاتا ہے آ والی عورت کا کھانا نہیں کھاتا اے مولوی ہوتے رہے ظاہر ظہور باہر گئے تو بڑی پاکی کی ہاں ہاں اندر گھر مسئلہ ختم دیکھو جی وائس تقوللہ جی یہ خطاب چہار وم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطاب چاہ اور جب فرماتے تھے تو واسطے اس شخص کے اے اللہ جی کے نی تلیک ہو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے للزی حضرت زید جب فرماتے تھے آ اس شخص کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا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 بھئی حضور کی بیوی تو ابھی بنی نہیں تو کیسے غیر خیال محبت رکھتے تھے آخر یہ غلط ہے عصمت کے خلاف ہے اور چھپاتے تھے آپ اپنے دل میں وہ چیز کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو قولن و پھیلن اور ڈرتے تھے آپ لوگوں سے تبان حالانکہ اللہ زیادہ لائق ہے اس بات سے کہ ڈرے تو اس سے پرمبا قضا زید منہ وطرہ وطرا پورا کر لیا زید نے اس زینب سے اپنی حاجت کو مطلب یہ ہے کہ حاجت پوری کر لی اس کی اب حاجت نہ رہی تو طلاق دے دیا دی نہیں کہ حضرت زید ایسے صحابی ہیں کہ قرآن میں سراہ ان کا نام آیا ہے باقی کسی صحابی کا نام سراہتاً نہیں ہے ان کا نام ہے تو ضوج نہ کہا نکاح کر دیا ہم نے تیرا اس زینب سے نکا کر دیا حکمت تزوی لکلا یقونا تاکہ نہ ہو اوپر مومنین کے کوئی تنگی فی ازواج عدی آہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی بیچ بیوی کے اس کے اپنے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے بارے میں اضاق میں واتران یا پورا کر لیں ان سے آجا تو طلاق دے دیں موہ بولے بیٹے طلاق دے دیں تو کوئی ہر دنی نکاح کر سکتے ہو وَقَانَ امر اللہ مَفُولَ اور خدا کا یہ حکم تو ہو کر رہا ہونے والا تھا ہو کر رہا www.shahidaislam.com -e جی تو اللہ یہ کیا بیان کی گئی یا لِقَئِ لَاجَكُونَ عَلَى الْمُومِنِينَ ہا رہا اور سمجھ رہے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں حضور دل کے اندر کس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کرے تو قرآن نے بے وہی وجہ نہیں بیان کی کہ لا یقون عالم ہارا جن ہوئی وجہ بیان کیا اور حضور بھی اسی چیز سے ڈر رہے تھے ما کان عالن نبى من ہارا خطاب پنجم یہ پانچواں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كو ماکان علابی جواب تان اے میرے محبوب لوگ تانا دیں نا تو تانے کی آپ فکر ہی نہ کریں نہیں ڈرے میں نے جو حکم لازل کیا ہے آپ اس کی تعمیل کریں لوگوں کے تانے سے نہ دریں میں نے جو پہلے انبیاء بھیجے تھے نا ان پہ جو حکم لازل کرتے تھے وہ بھی بلا درے کر دیتے تھے تعمیل وہ بھی تانے سے ڈرتے نہیں تھے یہ خطاب ہے حضور کو نہیں اوپر نبی کریم صلی اللہ کوئی الزام بیچ اس حکم کے کہ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے واسطے اس کے سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے فِي خلو خَلَوْ مِن ان نبیوں میں اللہ زین کے نیچے کا لکھو نبی یہ اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے ان نبیوں میں جو گزرے اس سے پہلے وہ بھی اللہ کے احکام کو بالکل فوراً تعمیر کر لیتے تھے کسی کے تان سے نہیں نظر تھے امر اللہ قدر مقدورہ اور ان نبیوں کے بارے میں بھی تھا حکم اللہ تعالیٰ کا اندازے پہ کیا ہوا سمجھے اور نبیوں کے بارے میں بھی اللہ کیا کے آکام دے اندازے مقرر تھے وہ کرتے تھے اللہ جین جو بل اوصاف انبیاء اوصاف انبیاء سابقین او ان انبیاء،, انبیاء کے اوصاف یہ تھے کہ وہ پہنچاتے تھے پیغام اللہ کے اور ڈرتے تھے فقط اللہ سے نہ ڈرتے تھے کسی ایک سے سوائے اللہ کے اور کافی اللہ حساب لینے والا